أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ال توا عليه وأتون مسلمين قالت يا أيها الملوؤ قال يا أيها الملو أفطون في أمرري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون قالوا نحن أُل قوة وأؤل بأسٍ شديد والأمر إليك فنزر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دائذا دخل قالت إن الملوك إذا دخل قية أفصلها وجعلوا أعز تعاها أدله و قد الفون و ان نی مرسلۃ محترم سامعین کرم یہ النمل ہے اور النمل سے ابھی آیت نمبر ستائیس سے لے کر کے آیت نمبر پینتیس تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے 27 سیون نمبر کی آیت سے لے کر تھرٹی نمبر کی آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی نو آیات ہیں اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے واقعے کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے اور جیسا کہ کل کے درس میں آپ کو بتایا گیا کہ ایک روز سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر میں سے پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے جائزہ لیتے وقت ہدہت وہاں پہ موجود نہیں تھا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہد کہاں ہے تو لوگوں نے لا کا اظہار کیا تو بتایا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آنے کے بعد اگر اس نے اپنے غیر حاضر ہونے کی معقول وجہ نہیں بتلائی تو یا تو اس کو سخت عذاب دیا جائے گا یا اس کو ذبح کر دیا جائے گا خود پرندہ جب آیا تو اس نے بتایا کہ اے سلیمان علیہ السلام میں ایسی خبر لایا ہوں جو خبر آپ نہیں حاصل کر سکے اور وہ خبر یہ ہے کہ یہاں سے کچھ دور ملک سبا سبا کے اندر سبا کے قوم کے لوگ ملک یمن میں سبا کے قوم کے لوگ بڑے خوشحال ہیں لیکن وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں لہٰذا میں اس کی خبر آپ کو دیتا ہوں جب یہ خبر سلیمان علیہ السلام کو خد نے دیا تو خبر کو فوراً مان نہیں دیا حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس نے واضح طور پر کہا کہ میں آپ کو ایک پختہ خبر دے رہا ہوں یقینی خبر دے رہا ہوں جو میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے لیکن سلیمان علیہ السلام نے خبر کی تحقیق ضروری سمجھی یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا اور زمانے کے اندر اور لوگوں کے درمیان بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی سچی بات بھی لوگوں کو بیان کرتے ہیں کبھی جھوٹی بات بھی بیان کرتے ہیں خاص طور سے کسی خاص خاص انسان کے متعلق خاص پرسن کے متعلق اگر کوئی آدمی کچھ ایسی خبر دے جو قابل اعتراض ہو تو فوراً اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے حالانکہ ہمارے یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات بولنا پڑتا ہے کہ کبھی کسی کے متعلق کوئی بات کوئی بولتا ہے تو فورن وہ آدمی اس بات کو اور آگے بڑھا دیتا ہے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو ایک بات بتلایا تو اب وہ جا کر کے پورے معاشرے کے اندر وہ اس بات کا ڈھنڈو را پیٹے گا بتانے والے نے سچ بتایا یا جھوٹ بتایا اس کی تحقیق نہیں کرتے بس فلاں آدمی کے تعلق سے یہ آدمی ایسا ایسا کر رہا تھا تو اب وہ پورے معاشرے کے اندر بول دے گا اس بات کو حالانکہ یہ بات شرعی نقطۂ نظر سے بالکل ناجائز ہے کوئی بھی خبر ہمارے پاس پہنچے کسی بھی آدمی کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی خبر پہنچے شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ پہلے اس بات کی تحقیق کی جائے اور تحقیق کرنے کے بعد پھر معاشرے کے اندر اس کو پھیلایا نہیں جائے بلکہ تحقیق کرنے کے بعد صاحب معاملہ کی اصلاح کی جائے اس کو بتایا جائے اس کو سمجھایا جائے سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا جب یہ خبر ان کے پاس پہنچی کہ فلاں ملک کے اندر قوم صبا کے لوگ بڑے خوشحال ہیں بڑے دولت مند ہیں بڑے تجارت والے ہیں بڑی خوشحالی ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا سننظرو، اصدقتا اسدہ امکن تمن میں دیکھوں گا ابھی دیکھ لیتا ہوں ابھی تمہارے خبر کی تحقیق کر لیتا ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے گویا خبر کی تحقیق اور تصدیق ضروری ہے اور اپنے سے آگے بڑھانے کے لیے جب تک خبر کی تصدیق نہ ہو آگے نہیں بڑھانا چاہیے کیونکہ ایک آدمی کے پاس اگر کوئی بات پہنچتی ہے کسی کی بھی تعلق سے اور بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھا دیتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بلبن حدفہ بک الما سمعا ایک انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے ایک انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی خبر پہنچی تو بغیر تحقیق کے فوراً اس خبر کو دوسروں پہنچا دیا بولنے والے نے ایک بات کہا اور ہم نے اس کو دوسروں تک پہنچایا اور جھوٹا کون ہو گیا جھوٹا ہم ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی کہتی ہے کہ جو بات اس کو پہنچی فوراً لوگوں نے پھیلانا شروع کر دیا تو انہوں نے سلیمان علی السلام نے بات کی فوراً تصویر نہیں کی بلکہ تصویر کے لیے پہلے تحقیق کو ضروری سمجھا کہا کہ ابھی ہم جانچ لیتے ہیں ابھی ہم پڑتال لیتے ہیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تمہاری بات کتنی سچی ہے اور تم کس قدر جھوٹ بول رہے ہو اور اس کے لیے انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا طریقہ یہ اختیار کیا کہ فوراً ایک خط لکھا معمولی سا چھوٹا سا خط اور اس پرندے کو دیا اور کہا کہ اس خط کو لے کر کے جاؤ اور جا کر کے اس ملکہ کے دربار میں اس خط کو گرا دو اور دور کھڑے ہو کر کے دیکھو کہ وہ اس کا کیا ردعمل ہوتا ہے اس سے دو بات ہوگی ایک تو تمہاری بھی جانچ ہو جائے گی تم کتنا سچ بول رہے ہو اور دوسرا جن لوگوں کے بارے میں تم نے بتایا ہے ان کی ذہنیت کیا ہے وہ کیا سوچ رکھتے ہیں یا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یا وہ سورج کی پرشتش کر رہے ہیں تو گمراہی کی وجہ سے کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں ساری باتیں کا پتہ چل جائے گا اللہ تبارک مطالعہ فرما رہے ہیں کہ موس علی س... سلیمان علیہ السلام نے کہا اس حب کتابی اس خط کو لو فلق علیہم اور ان کے پاس جا کر کے گرا دو سلم فن ذرماد اور وہاں سے ہٹ کر کے دیکھو کہ وہ لوگ کیا رد عمل کرتے ہیں ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس خط کو پانے کے بعد وہ کیا سوچتے ہیں خود پرندہ خط لیتا ہے خط لے کر کے جا کر کے ٹھیک ملکہ کے دربار کے پاس گراتا ہے اور اس وقت ملکہ جو ہے وہ سورج کی عبادت کرنے کی تیاری میں لگی رہتی ہے جب دیکھتی ہے کہ خط اس کے سامنے آ کر گرتا ہے اور گرانے والا ایک پرندہ ہے خط کو پڑتی ہے تو بہت بہت زیادہ کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے کیونکہ کئی باتیں جو اس میں سمجھ میں آتی ہے جو اس کو سمجھ میں آ گئی پہلی بات کو اس کو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو خط آیا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے لیکن بادشاہ کا سفیر نہیں آیا ہے کیونکہ بادشاہ جب اپنا خط کسی کے کسی دوسرے بادشاہ کے پاس بھیجتے ہیں تو ان کا مخصوص آدمی ہوتا ہے جو سفیر ہوتا ہے وہ خط لے کر کے جاتا ہے لیکن کسی ملک کے سفیر کے بجائے ایک معمولی پرندہ جو ہے وہ خط لے کر کے آیا ہے یہ بہت تعجب خیز بات ہے دوسری بات یہ خط کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ خط جو ہے ایک ایسے بادشاہ کا ہے جو بہت بڑا پڑنا روا ہے مصر کا فلسطین کا اور شام کا وہ بادشاہ ہے ایسے بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے یہ کوئی معمولی خط نہیں ہے اور دوسرا یہ خط جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے بلکہ تین چار جملوں میں ہے بس دیکھیے خط کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیے ہیں انہوں من سلیمان یہ خط جو ہے وہ سلیمان کی طرف سے انہوں بس اللہ الرحمٰن الرحیم اور بسم اللہ الرحمٰ یا الرحمن اللہ جو رحمن اور رحیم ہے اس کے نام سے میں یہ خط شروع کرتا ہوں اللہ تعالیہ و اطونی مسلم میں تم کو آگاہ کرتا ہوں خبردار کرتا ہوں کہ تم ہمارے سامنے شرکشی مت برتو بلکہ جیسے ہی یہ خط ملے فوراً فرما برداری کرتے ہوئے میرے پاس چلے آؤ بس ایک نہیں خط میں لکھا ہوا بہت ہی مختصر خط لیکن اس میں مکمل اطاعت کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری کا مطالبہ کیا تھا یہ بھی اس کو اچمھے میں ڈال دیا اور چونکہ خط بہت مختصر تھا اور خط کے اندر کلیئر طور پر لکھا ہوا تھا کہ بالکل موتی اور فرما بردار ہو کر کے ہمارے دربار میں آنا ہے تو اس سے وہ عورت سمجھ گئی وہ, وہ ملکہ سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی بادشاہ نہیں بلکہ انتہائی طاقتور بادشاہ ہے کیونکہ اس خط میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی تھی کہ اگر شرکشی برتی تو پھر تمہاری خیر نہیں نقصان کے تم خود مالک ہو گے نقصان کے تم خود مالک ہو گے گویا اس سے یہ پتا چلا کہ ختمے کسی طرح کی کوئی لچک کی بات نہیں تھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کسی کو کچھ سمجھانا اور بتانا تو بہت بنا کر کے بولیں گے کیوں تاکہ اگلے کو برا نہ لگے حالانکہ حق بات کو ہمیشہ سیدھے سادے انداز میں پیش کرنا کیونکہ انسان کی جو سمجھداری ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ سمجھداری ہوتی ہے بات بولنے والا کچھ اور بولتا ہے سمجھنے والا دونوں طریقے سے سمجھے گا تو بات کو بنا کر کے نہیں بلکہ بالکل بے لچک انداز میں سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ دیا یہ تمام چیزیں اس کو پریشان کرنے لگی جب اس خط کو اس نے دیکھا تو اس کو بہت پریشانی ہوئی اور جب پریشانی ہوئی تو فوراً اس نے اپنے درباریوں کو اپنے وزیروں کو اپنے سرداروں کو جمع کیا جمع کر کے ان سے مشورہ لینا شروع کر دیا اللہ تبار کو تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عورت نے اس ملکہ نے فوراً اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا یا کتاب ال کریم میرے پاس بہت ہی اہم ترین خط آیا ہے ایک بہت اہم خط آیا ہے, من سلیمان یہ خط جو ہے وہ سلیمان کی طرف سے الرحمان اور انہوں نے کہا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے اللہ تعالیہ و اطون مسلمین اور اس نے یہ لکھا ہے کہ میرا یہ خط ملنے کے بعد شرکشی اختیار نہ کرنا بغاوت اختیار نہ کرنا بلکہ بالکل فرما برداروں کی طرح سے میرے پاس چلے آنا یہاں پر مسلمین جو ہے مسلمان ہو کر کے چلے آنا اس کا دونوں معنی ہے ایک معنی یہ ہے کہ بالکل فرما بردار ہو کر کے ہمارے حضور ہمارے بادشاہت کے حضور میں چلے آنا دوسرا یہ ہے کہ جو سورج پرست کر رہے ہو اس کو چھوڑ کر کے فوراً اسلام کو قبول کرنا اور مسلمان ہو کر کے میرے پاس چلے آنا کیونکہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ وقت بھی تھے اور نبی بھی تھے لہٰذا انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو کر کے چلے آنا ایک تو اللہ کا فرما بردار ہو کر کے بھی چلے آنا دوسرا میرا فرما بردار ہو کر کے بھی چلے آنا اور اپنے لوگوں کو جمع کیا بادشاہ نے ملکہ نے ملکہ ابلقیس نے اور کہا یا اے با... اے سردارو اے درباری افطونی فی امری یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے کوئی معمولی بادشاہ کی طرف سے یہ خط نہیں ہے لہذا اس معاملے میں ذرا تم مشورہ دو مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ماکیات امر تشدن میں نے اب تک کسی بھی معاملے میں جب تک تم لوگوں نے مشورہ نہیں دیا میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے لہذا اس پیچیدہ معاملے میں بھی اے دربار کے لوگوں تم سر مل کر کے مجھ کو مشورہ دو درباریوں نے کہا قالوں نہ اول باسم شدید ہم لوگ بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے سخت جنگجو بھی ہیں اور آپ کہیں گے تو ہم اپنی جان لڑا دیں گے لیکن اے ملکہ آپ بادشاہ ہیں آپ صاحب اختیار ہیں پورا اختیار آپ کو ہے آپ جو فیصلہ کریں گی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں لہٰذا آپ ہی فیصلہ کریں گے گویا آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگرچہ سبا ملک میں بادشاہت تھی قوم سبا کے اندر بادشاہی نظام تھا بادشاہانہ نظام تھا لیکن اس کے باوجود جو بادشاہ تھی وہ کوئی ہٹ کے اندر نہیں تھی کہ بس جو چیز آیا ہم خود فیصلہ کریں گے بلکہ اس کا یہ دستور تھا اس کا یہ عمل تھا کہ وہ اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی تھی اور مشورہ کر کے ہی کوئی فیصلہ کرتے تھی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے سنگل وے میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ باہمی مشورے سے ہی فیصلہ کرنا چاہیے جیسا کہ وہ ملکہ بلقیس جب اس کے پاس کوئی بھی معاملہ پہنچتا تھا کوئی بھی معاملہ پہنچتا تو وہ اپنے درباریوں سے اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی تھی اور مشورہ کرنے کے بعد ہی قدم کو آگے بڑھاتی تھی جب اس نے دیکھا کہ اس کے جو درباری ہیں وہ مشورہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں اور آپ لڑائی شروع کریں تو ہم لوگ بڑے طاقتور ہیں ہم لوگ لڑائی میں ماہر میں ماہر بھی ہیں ہم سلیمان علیہ اسلام سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں تو بادشاہ بادشاہ ملکہ جو تھی اس نے فوراً اقدام نہیں کیا بلکہ پہلے توقف کیا اور اس کے بعد لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو خط آیا ہے یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت لگ رہی ہے ان کو اس کے جو لکھنے کا انداز ہے یہ معمولی انداز نہیں لگ رہا ہے اور سلیمان علیہ السلام کا جہاں تک مسئلہ تھا اللہ نے ان کو طاقت و قوت دی تھی اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی ایسی بادشاہت کی ویسی بادشاہ آج تک کسی کو نہ ملی اب وہ یہ تو گوارہ کر سکتے تھے کہ صاحب بغل میں جو سبا قوم ہے یمن ملک ہے وہاں کی جو بادشاہ جو لیڈی ہے وہ سورج پرستی کو چھوڑ کر کے سورج پرستی کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کو قبول کرے اللہ کی عبادت کو قبول کرے توحید کو قبول کرے اور اپنی بادشاہ چلائے یہ تو وہ گوارہ کر سکتے تھے لیکن یہ کبھی بھی گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے قریب میں ایک ملک ہو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر الحلال ملکی سطح پر سورج کی پرستی چھوڑے یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے سلیمان علیہ لہذا اس خط سے اس عورت نے یہ اندازہ لگا لیا کہ سلیمان علیہ السلام چھوڑنے والے نہیں لہذا اپنے درباریوں کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان الملوک دیکھو بھائی کوئی بھی بادشاہ جب کسی ملک میں پہنچتا ہے اور وہاں وہ فتح حاصل کرتا ہے تو پھر اس ملک کو چھوڑتا نہیں اس ملک کو سب سے پہلے اس ملک کے جو طاقت و قوت ہوتی ہے جو اس کے دولت ہوتے ہیں جو اس کے کمیونیکیشن ہوتے ہیں پہلے اس کے اوپر قبضہ جماتے ہیں اور پھر ملک کو بالکل کلاش کر دیتی ہے اور وہ بادشاہ جو ہوتا ہے جو اس ملک کے اوپر فتح حاصل کرتا ہے اس ملک کے بڑے بڑے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے یا قیدی بنا کر کے لے جاتا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس معاملے میں پہلے غور و فکر سے کام کیا جائے اس نے کہا عالت کا جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے اب سدوحا وہ فتنوں فساد پھیلاتا ہے وہاں بربادی کرتا ہے وہ عزت عزی اللہ اور وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کو زلی الرسو کرتا ہے یا تو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے یا پھر غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے وہ قدار کا یف مجھ کو لگتا ہے کہ سلیمان بھی ایسا ہی کرنے والے ہیں لہذا میں نے ایک چیز سوچی ہے میرا ایک, اسکیم ہے میرا ایک پلان ہے کیا پلان ہے انی الیہم بی میں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کچھ ہدیہ بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ اگر میں ہدیہ بھیجوں تو مجھ کو سمجھ میں آ جائے کہ سلیمان کس قسم کے آدمی ہے؟ کس قسم کے بادشاہ لہذا اس نے یہ کیا کہ بہت سارے مال و دولت سونے کی اینٹیں اور بہت سارے ایسی چیز جو کہیں ملتی نہیں ہے ان تمام طرح کی قیمتی چیزوں کو تحفے میں سجا کر کے اور کچھ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو بڑے ہی خوبصورت تھے ان کو لے کر کے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہا کہ ان مرس رتم بے حدیت فناز رتم ہم تحفے کے طور پر لوگوں کو بھیجتے ہیں اور تحفہ بھیجتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کیسا جواب دیتے ہیں اس کے جواب کے حساب سے ہم لوگ اپنا معاملہ طے کریں گے اگر وہ نبی ہوں گے تو یقینی طور پر میرا تحفہ قبول نہیں کریں گے کیوں نہیں قبول کریں گے حالانکہ نبی تو تحفہ قبول کرتے ہیں لیکن قبول اس لیے نہیں کریں گے کہ ایک مشرک کا تحفہ کبھی بھی نبی قبول نہیں کرے گا جب اس نے یہ شرط رکھا کہ یہاں سے شرک ہٹے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید آئے تو اب اس کنڈیشن کے بعد وہ ہمارے تحفہ کو قبول نہیں کریں گے اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہو جائیں گے ہوں گے تو وہ ہمارے کو قبول کریں گے اور تحفے کو جب ہمارے قبول کر لیں گے تو ہمارے لیے ان سے لڑنا آسان ہو جائے گا دیکھیے لیڈی بادشاہ کتنی عقل مندی اس کے اندر ہے کتنی عقل مندی ہے اور ایک مسلمان موحد شاید اتنی عقل بھی نہ رکھتا ہو جب وہ معاملہ کرتا ہے تو مشرکوں سے ہر طرح کا ساز باز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ہر طرح کی پن اور محبت کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن وہ لیڈی بادشاہ جو ابھی مشرق ہے لیکن اس نے توحفہ بھیجا تو وہ جان لیا کہ اگر یہ دنیا دار بادشاہ ہوگا فوراً میرے تحفے کو قبول کرے گا اور جب میرے تحفے کو قبول کر لے گا تو اسے لڑنا آسان ہو جائے گا لیکن اگر وہ نبی ہوگا تو اس کنڈیشن میں ہمارے تحفے کو قبول نہیں کرے گا اور اگر تحفہ قبول نہیں کرے گا تو پھر ہمارے لیے لڑنا مشکل ہے تب اس کے بعد ہمیں کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا ہر حال میں اس طرح سے اس عورت نے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیا ان یہ واقعہ کل اور پرسوں سامنے بیان کیا جائے گا یہاں پر صرف اتنا غرض ہے کہ یہ چیزیں صرف اتنا عرض ہے کہ یہ جو باتیں اللہ تبارک و بیان کر رہا ہے ہماری نصیحت کے لیے بیان کر رہا ہے کہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے کیسے بندے اس نو زمین پر گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان واقعات سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک مطالعہ ہم تمام کو پکا اور سچا ایمان والا بنائے آمین یا یار عالمی اما علینا اللہ المین